الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضللا ومن يضلل فلا هاديلا وأشهدوا الله لا إلا الله وحده لا شريك لا وأشهدوا أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقا توقاته ولا تموتن إلا وأمنتم مسلمون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 وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فَأَذَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فأعوذ بالله سميل علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن ظلم ممن من منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها وقال إذن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت زكاة ولم يخش إلا الله وقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أهدا وقال صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وہ اب حضلٰ اصلا کولم مسلم ہی صحیح یہ اللّہ رب العالمين کا فضل و کرم اس کا احسان ہے کہ اس نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں پر فوقیت اور فضیلت دے رکھی ہے انہی میں سے اس کائنات میں اللہ رب العالمین کو جو سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہیں ہیں وہ مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے نماز ادا کی جاتی ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یہ مقامات جنہیں ہم مسجد کہتے ہیں اللہ کا گھر کہا جاتا ہے یہ اللہ رب العمین کے نزدیک سب سے محبوب ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی صحیح مسلم کی جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ملکوں میں تمام شہروں میں سب سے بہتر مقامات اللہ کی مسجدیں ہیں اور تمام ملکوں یا شہروں میں سب سے مبہوط جگہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک بازار ہیں تو شدید سے معلوم ہوا کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی محبوب جگہیں ہیں محبوب اور پسندیدہ مقامات ہیں ان مساجد کو آباد کرنا یہ ایمان کی علامت اور پہچان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے رشاد النام امر مساجد الحمن ابل آخر مسجدوں کو وہ تعمیر کرتے ہیں مسجدوں کو وہ آباد رکھتے ہیں جن کا اللہ پر میں آخرت پر ایمان ہوتا ہے نماز قائم کرتے ہیں زکات اور اللہ کے علاوہ کسی کی خشیت ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوتی ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکیں وہ بڑے ظالموں میں سے بڑے ظالم ہیں اللہ تعالیٰ کرشاد من اللہ خراب ان سے بڑھ کر کے ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ذکر کرنے سے لوگوں کو روکیں اور اس مسجد کو برباد کرنے کے لیے محنت اور کوشش کریں یہ بڑے ظالموں میں سے یہ بھی بڑے ظالم ہیں کیونکہ ظلم کی اقسام ہیں سب سے بڑا ظلم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو سے اللہ تعالیٰ کے گھروں سے لوگوں کو روکا جائے وہاں نماز پڑھنے سے ذکر از کار کرنے سے یا اس طریقے سے اور دیگر جو عبادات کی کی چیزیں ہیں ان چیزوں سے ان کو منع کیا جائے یہ بھی بڑے ظالموں میں سے ظالم ہے جیسا کہ اللہ رب العمین قرآن کے درشاد فرمایا مسجدوں کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مسجدوں سے صرف اللّہ اب العامین کا ذکر ہونا چاہیے اللہ کی توحید کا ذکر ہونا چاہیے شرک اور بدعت اور خرافات کی مذمت ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کرشاد ہے وہ ان مساجد اللہ فلاۃََ الماء اللہ ادا مجلیں اللہ کی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے لہذا ایک مجدوروں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا ذکر نہ کیا جائے کسی اور کو نہ پکارا جائے مجدور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہو اللہ کی بڑائی بیان ہو اللہ کی ودانیت کا ذکر ہو ساتھ ہی ساتھ شرک کا بھی ذکر ہو شرک کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے براعت اور خلافات کی لوگوں کو بلایا جائے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یہ اس گھر کا یہ ہم پر ہب ہے یہ کس گھر کے اندر اللہ ابامین کا ذکر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہونا چاہیے اللہ اور شرکی تردید ہونی چاہیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے ملکوں میں لوگوں نے شرک کا مسجدوں کے ممبروں کو شرک کا مرکز بنا دیا ہے شرکی کی تعلیم دی جاتی ہے بدعت و خرافات کی تعلیم دی جاتی ہے یہ مسجدیں میرے بھائی جب کی اللہ تعالیٰ کی جب ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی بیان ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہی کی عدانیت کا اس کی توحید کا اس کے صفات کا اس کی قدرت اور اس کی عظمت کا اور اس کی رحمت و وسعت کا اس کی مغفرت کا ان تمام چیزوں کا ذکر مسجدوں کے ذریعے سے ہونے چاہیے یہ تو عام حکم ہے تمام مسجدوں کا لیکن ان تمام مساجد میں تین مساجد ایسی ہیں جن کی اور زیادہ خصوصیات ہیں ان کی اور زیادہ اہمیت ہے ان تین مسجدوں میں سے مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصا یہ تین ایسی مساجد ہیں جن کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور ہر مسجد کی ان تینوں مسجدوں میں سے اپنی الگ الگ خصوصیات ہیں لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہیں کچھ مناقب اور فضائل ایسے ہیں جو تینوں مسجدوں کو حاصل ہیں تینوں کے لیے مشترک ہیں انہی میں سے ایک فضیلت اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ تینوں ان تینوں کی تعمیر کرنے والے بنانے والے انبیاء کرام ہیں خان کعبہ مسجد حرام کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی اور مسجد نبوی کی تعمیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور مسجد اقصا کی تعمیر حسط سلیمان علیہ السلام نے کی اور بعض لوگوں کے بقول حستے یعقوب علیہ السّلام وہ بھی نبی تھے اور یہ خصوصیت ایک اور مسجد کو حاصل ہے وہ مسجد قبا تھے مسجد قبا کی بھی تعمیر ہمارے صلی اللّہ علیہ و نے فرمائی تھی جب آپ ان کے مکرمہ شد کے مدینہ پہنچے تو آپ نے اس مسجد کی تعمیر کی چند دن آپ نے وہاں پر قیام کیا لیکن اس مسجد کی آپ نے تعمیر کی اس سے اندازہ لگایا کہ ایک مسلمان کی زندگی میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے سولہ سترہ یا چودہ دنوں تک آپ نے وہاں قیام کیا قبا کے اندر لیکن وہاں پر آپ نے ایک مسجد کی تعمیر کی اس کے بعد جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی بیویوں کا اپنا گھر بعد میں بنایا ابو ابوئی بنسائی رضی اللہ تعالیٰ علام کے گھر آپ تشریف فرما رہے وہاں آپ نے قیام کیا سب سے پہلے مسجد نبوی کی آپ نے تعمیر کی جہاں سارے مسلمان اکٹھا ہوں اللہ کی توحید اللہ کی دعوت دی جائے لوگوں کو شرکے سے روکا اور منع کیا جائے سارے مسلمان نماز کے لیے وہاں اکٹھا ہوں آپس میں سے محبت بڑھتی ہے بھائی چارگی قائم ہوتی ہے اس لیے آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور مسجد اقساح حسد سلمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تو تینوں مساجد ایسی ہیں جو تینوں مساجد کی تعمیر اور مسجد قباء کی تعمیر انبیاء کرام علیہ السّلّہ نے اپنے دستے مبارک سے کی دوسری خصوصیت ان تینوں مسجدوں کی یہ ہے کہ ان تینوں مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے کا عجر اور ثواب دیگر مسجدوں کے مقابلے میں زیادہ ہے مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ ہے مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب دیگر مسجدوں کے مقابلے میں ایک ہزار ہے ہمارے یہاں لوگ مشہور کر رکھے ہیں کہ دس ہزار یا کچھ لوگ پچاس ہزار کہتے ہیں ایسی کوئی دلیل نہیں آتی صحیح حدیث یہ ہے کہ ہمارے بھی ارشاد فرمایا مسجد نبوی کے اندر دیگر مسجدوں کے مقابلے میں ایک ہزار زیادہ اس کو سباب ملتا ہے جو وہاں پر نماز کو ادا کرتا ہے اور مسجد اقسا میں ایک نماز کا سواب ڈھائی سو نماز کے برابر ہے جیسا کہ مسدر ہاکم کی روایت ہے اور امام علم رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور وہ حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مسجد اقسا اور مسجد نبوی کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر اگر کوئی آدمی چار نماز وہاں پڑھے گا مجد افسا کے تو پھر نج نبی کی ایک نماز کے برابر ہوگی مسجد نبوی کتنا ثواب ہے ایک ہزار کیا معلوم ہوا اسے یہ معلوم ہوا کہ مسجد افسا کے اندر ایک نماز کا سواب ڈھائی سو ملتا ہے یہی صحیح بات ہے مسجد افسا کے تعلق سے صحیح حدیث سے جو چیز ثابت شدہ ہے کہ ڈھائی سو اجر اور ثواب ملتا ہے مسجد افسا کے نماز پڑھنے کا. یہ دوسری خصوصیت ہو گئی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ تینوں مساجد ایسی ہیں جن کی طرف آدمی عبادت کی نیت سے رفت سفر باندھ سکتا ہے باقی دنیا کے اندر کوئی ایسی مسجد رہی ہے جس میں ادر و ثواب کی نیت سے انسان اس مسجد کے لیے سفر اختیار کرے سفر اختیار کرے رفت سفر باندھے تیاری کرے کہ اس مسجد کے اندر زیادہ سباب ملتا ہے چلو وہاں جا کر کے نماز پڑھیں گے ایسا آدمی جہاں بھی ہو جہاں جو مسجد مل جائے اس مسجد کے اندر نماز پڑھ لے لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ اگر اس مسجد کے اندر قبر ہے تو نماز نہیں ہوگی ہمار بھی نے اسے منع فرمایا ہے چاہے وہ خبر آگے ہو چاہے دائیں हो چاہے بائیں ہوں چاہے پیچھے ہو اگر مسجدوں کے اندر قبریں ہیں تو وہاں نماز نہیں ہوتی ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے اللہ تو سلمح اور بھی قبروں کی طرف رک کر کے نماز اور آپ نے مقبرہ قبرستان کے اندر نماز پڑھنے سے منع فرمایا اگر اس سے وہ مسجد خالی ہے اور وہاں پر شرک کے لیے جگہ نہیں ہے کوئی قبر وغیرہ نہیں تو آپ وہاں پر جو مسجد آپ کو مل جائے وہاں پر نماز پڑھ لیجئے اسی تین مسجدوں کی خصوصیت ہے کہ آدمی ان کے لیے اجر و شواب کی نیت سے سفر اختیار کر سکتا ہے سعید بخاری جہلی سید مسلم تشدد الرحل مساجد صرف تین ایسی مسجدیں ہیں جس کی طرف ادر ادر ادون ثواب کی نیت سے آدمی سفر کر سکتا ہے المسجد الحرام وہ مسجد ادب المسد ایک مسجد حرام اور دوسرے مسجد نبوی اور تیسری بات ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسجد اقسا یہ تین مساجد ایسے جس کی طرف آدمی سفر کر سکتا ہے عدل الصواب کی نیت سے جب مسجدوں کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے تو مزاروں درگاہوں اور خانقاہوں اور قبرستانوں کی زیارت کے لیے سفر کرنا کیسے جائز ہوگا جہاں پر شرک ہوتا ہے بدات و خرافات کی جاتی ہے. مسجدیں جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں جہاں انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور جہاں چوبیس گھنٹے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے آپ دیکھیں جو اذان ہوتی ہے اذان کے اندر کیا ہے توحید کا ذکر ہے نبی کی رسالت کا ذکر ہے جنت کی طرف بلانے کا ذکر ہے کیونکہ جنت ملے گی توحید کی بنیاد پر نبی کی رسالت پر اور ان کی سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر ملے گی جنت اسی لیے پہلے توحید اور رسالت کا ذکر اس کے بعد کامیابی اور جنت کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے پھر آخیر میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے اقرار کیا جاتا ہے کہ اللہ کے لابھ ہمارا کوئی معبود و نہیں ہے چوبیس گھنٹے مسجد کے میناروں سے اللہ تعالیٰ کی ویدانیت کا ذکر ہوتا رہتا ہے ہمیں تانا دیتے کہ آپ ہمیشہ توحید ہی کا ذکر کرتے ہیں اللہ نے ایسا نظام بنا دیا دی دنیا کا کہ دنیا کے چوبیس گھنٹے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ودانیت کا اور نبی کی رسالتی کا ذکر ہوتا ہے جنت کا ذکر ہوتا ہے جنت کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اللہ نے ایسے ایسی سنت بنا دی اللہ نے ایسا نظام بنا دیا میرے بھائیوں آدمی مجبور ہے کیونکہ یہی بنیاد ہے انسان کی کامیابی کی اس کے بغیر انسان جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا جنت کی خوشبو نہیں ملے گی جس جنت کی خوشبو پچاس ہزار سال کی دوری سے انسان کو محسوس ہوتی ہے اگر انسان اللہ رامت کے ساتھ شرک کیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا شرک پر اس کی وفات ہو گئی ایسا انسان جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا تو تین مساجد ایسی ہیں جن کی طرف ادر و شواب کی نیت انسان سفر کر سکتا ہے مزاروں کے لیے درگاہوں کے لیے سفر کرنا حرام ہے خطہ کی اور نے فتویٰ دیا ہے کہ نبی کی قبر کی زیارت سے بھی رختِ سفر بادرا انسان کے لیے جائز نہیں ہے آدمی مدینہ جائے مسجد نبی کے اندر نماز پڑھنے کی نیت سے اس کی زیارت کی نیت سے جائے اس لیے نہ جائے کہ نبی کی قبر کی زیارت کی نیت سے میں جا رہا حرام ہے کیا کرنا ہمارے لیے بنا برمایا ہے نبی سے بڑھ کر کسی قبر ہو سکتی نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا جب ان کی قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا ناجائز اور حرام ہے تو عام لوگوں کی قبروں کی زیارت کے لیے اور مزاروں اور درگاہوں اور صرف کے اڈوں کو کی زیارت کرنے کے لیے جانا کیسے جائز آپ خود سوچ رہے جوہار نے صاف منافع مانا دیا صرف تین مسجدوں کے لیے انسان زیارت کر سکتا ہے عدر و صبح کے لیے اسے آپ مدینہ پہنچ گئے مدینہ پہنچنے کے بعد نبی کی قبر کی زیارت باقی کی قبر کی زیارت آپ کے لیے جائز اور مصرون ہے جیسے آپ کسی جگہ چلے گئے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کوئی قبر ہے آپ ریاض گئے کسی ملک اور کسی شہر گئے کسی سے ملنے کے لیے بھائی بہن سے دوست اور احباب سے وہاں معلوم پڑا کہ بھائی کے گھر کے بغل میں کوئی قبر ہے یا کوئی قبرستان ہے تو آپ اس کی زیارت کے لیے جا سکتے کوئی غرض نہیں ہے لیکن آپ اپنے ملک اور شہر سے اس قبرستان کی زیارت کے نیے سے اگر سفر کرتے ہیں حرام ہے یہ معصیت کا سفر ہے ایسا سفر کرنا جائز نہیں تو تین مسجدیں ایسی ہیں جن کے لیے انسان اگر و صحاب کے لیے سفر کر سکتا مسجد قبا کی زیارت کے لیے بھی آپ یہاں سفر نہیں کر سکتے یاد کر لیجیے آ مدینہ پہنچ گئے تب اس کی زیارت پسند ہوتی ہے آپ یہاں سے اس کے لیے نیت کر کے اور اس کے لیے سفر اختیار کر کے کہ میں اسی کی نیت سے جائز نہیں آپ کے لیے جبکہ وہاں پر دو رکعت نماز کا سبب ایک مرے کے برابر ہوتا ہے نبی نے اس گھر کی اس مسجد کی تعمیر کی تو جب اس مسجدوں کا یہ حال ہے تو پھر اور جو مسجدیں ہیں اور جو درگاہیں مزاریں ہیں ان کے لیے سفر کرنا کیسے جائز ہوگا میرے بھائیو آپ خوش ہو سکتے ہیں ایسے ہی ایک خصوصیت جو اس مسجد ان تینوں مقامات کو حاصل ہے وہ یہ ہے ان تینوں مقامات میں دجال داخل نہیں ہوگا حدیث ہے. اور جہاں تک مکہ اور مدینہ کے تعلق سے حدیث ہے. مخارب مسلم کی حدیث فرماتے <وَالمَدِينَة> کوئی دنیا کے اندر ایسا شہر نہیں ہے جس کو دجال جس میں نہ داخل ہو یا جسے نہ روندے یا جسے جہاں نہ جائے سوائے مکہ اور مدینہ کے یہ مکہ اور مدینہ کے بارے میں نہیں گھمایا اور ایک دوسری حدیث حاضر مسلم احمد کے حدیث ہے جسے علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ایمان کے بہت بڑے عالم تھے علامہ مقبل الحادر وادی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اور اس طریقے سے اور امام تہاوی نے اور اس طریقے سے اور علماء نے ان اس حدیث کی کو صحیح قرار دیا ہے جس میں مانوی صلی اللہ علیہ سماتے ہیں جب لوگ سلطان لمن حل ہر جگہ اس کی حکومت قائم ہوگی کی کی؟ لایاتی اربات چار مسجدوں کو نہیں جا سکتا ومجد الرسول، کو بھی نے فرمایا جان اللہ رب العالمین نے حضرت صلی اللہ علیہ مسئلہ کو کیا نام ہے نبوت عطا فرمائی رسال فرمائی وہ جگہ بھی نہیں جا سکتا فرماتے کہ ہر جگہ جائے, جائے گا چار مسجدوں کو چھوڑ کر کے چار جگہوں کو کعبہ ہے مسجد رسول ہے اور مسجد اقسا ہے اور ٹور ہے ان چار جگہوں کو چھوڑ کر کے باقی تمام جگہوں کو جائے گا تو یہ ان تمام مساجد کی یہ تین مسجدوں کی چند خصوصیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے ویسے ہر مسجد کی ان تینوں میں سے اپنی الگ الگ خصوصیت ہے میرے اس موضوع کے بیان کرنے کا اصل جو مقصد ہوئی ہے وہ یہ ہے کیا مدینے کے اندر کوئی غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں داخل ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم مدینے کے اندر داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں داخل ہو سکتا ہے اور کیا مسجد نبوی کے اندر بھی غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے یہ دو مسئلہ ہے دو باتیں ہیں اس لیے باقی اور تفصیل میں نہ جاتے ہوئے قبل اس کے یوک ختم ہو جائے میں یہ مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے دونوں بیان کر دینا امانا سمجھتا ہوں اور حق سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو بیان کیا جائے کیونکہ ضرورت ہے لوگوں کو جاننا چاہیے اس میں اکثر لوگ جہالت کا شکار ہے جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرتے تھے حالانکہ خود ان کے مسلک کے اندر بھی چیز جائز ہے کہ غیر مسلم مدینہ کے اندر داخل ہو سکتا ہے اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے مسجد حرام کو چھوڑ کر کے کیونکہ مجد حرام کے تعلق سے اللہ کی آیت موجود ہے پرانے کریم کی یا یادین عامن انما مشرق سن فلاق رب المسد الحرام باد عام ہی <حَادَا> اے ممرو مشرق نجیس ہوتا ہے اس کی نجاست معنوی ہے کیونکہ شرک سب سے بڑی نجاست ہے شرک سے بڑی کوئی نجاست کوئی ناپاکی کوئی گندگی نہیں ہے یہ گندگیاں پیشاب پیخانہ شراب کے جتنی بھی گندگیاں ہیں تمام گندگیوں میں سب سے بڑی نجاست شرک ہے اس سے بڑی کوئی نجاست نہیں ہے یہاں نجازت معنوی مراد ہے ظاہری نجاست مراد نہیں ہے ظاہری نجاست کیونکہ ظاہری نجاست ایک مسلمان کو بھی حاصل ہو سکتی ہے مسلمان ناپاک ہو گیا بیوی کے پاس گیا احتلام ہو گیا قضاء حاجت کیا ہوا خارج ہو گئی اردو ٹوٹ گیا چھوٹی نجاست بڑی نجاست یا ناپاکی ایک مسلمان کو بھی حاصل ہو سکتی ہے لیکن معنوی نجاست اگر وہ مومن ہے معاہد ہے مومن کو مانوی نجازت لاحد نہیں ہو سکتی لیکن اگر مومن نہیں ہے معاہد تو بھی ہو سکتا ہے آج کتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرنے والے وہ نجاست جو مشرقوں کی ہے وہ نجاست ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مومن نجس نہیں ہوتا ہے یا اللہ رب ابراہمی نشاد فرمائے جو میں آج پڑھ رہا تھا کہ آج اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام کے اندر داخل نہیں ہوگا اس لیے سنوجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حاجیوں کا امیر بنا کر کے بھیجا سندس ہجری نے حج فرمایا حج کیا سنو ہجری کے اندر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ جو آپ کے بعد خلیفہ بننے والے تھے آپ نے انہیں حاضیوں کا میرے بنا کر کے بھیجا اور اعلان کرا دیا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرق بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا اور نہ کوئی ننگا طواف کرے گا بیت اللہ کا آپ نے اعلان فرما دیا لہذا مشرق خانہ کعبہ کے مجلے حرام کے اندر مکے کے اندر جو اس کے حدود ہیں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا لیکن باقی جو مساجد ہے مدینہ ہے یا اس طریقے سے مسجد اقسہ ہے اور دیگر مقامات ہیں وہاں پر غیر مسلم مصلیحت کے خاطر حاکم وقت کی اجازت سے وہاں پر غیر مسلم بھی داخل ہو سکتا ہے اس پر تمام مسلمانوں کے اتفاق ہے تمام علماء کا اتفاق ہے ہمارے ہاں کی اکثریت دو بندی ہے بریلوی ہیں جمع اسلامی کے لوگ ہیں جمع اسلامی والے بھی امام ولیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے اگر تم اپنے آپ کو نہ لکھتے ہو امام ولیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ضرورت کے تحت مسجد حرام کے اندر بھی काफिर جا سکتا ہے اپنے اپنے से سے پوچھ لیجیے گا مسئلہ مندر رسول پر کھڑے ہو کر کے میں کہہ رہا ہوں کوئی ان پر الزام نہیں ہے ان کے یہاں غیر مسلم भी حرام کے اندر بھی ضرورت کے تحت داخل ہو سکتا جا سکتا ہے یہ ان کا فتویٰ باقاعدہ ضرورت میں نے اضافہ کیا ان کے جائز ہے غیر مسلم بھی وہاں جا سکتا ہے حاکم وقت کی اجازت سے اور اس طریقے سے وہاں پر اور ہمارے یہاں کی اکثریت اسی کون کو فالو کرنے والی ہے تو ان کے یہاں چیز جائز ہے تو مدینہ اور دیگر جگہوں پر جانے کے بارے میں یہ کہنا کہ جائز نہیں حرام ہے یہ بات نادانی اور جہالت کی بنیاد پر اور جذبات کی بنیاد پر لوگ کرتے ہیں ہمارے اللہ رب نے مسجد حرام کی تعین کی ہے اس لیے امام البانی نے فرمایا کہ اس آئے سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجد حرام کو چھوڑ کر کے باقی مسجدوں کے اندر باقی جگہوں پر قید مسلم جا سکتا ہے اور اس پر باقاعدہ علماء کے فتوی موجود ہیں میرے بھائیوں مسجد مدینہ کے تعلق سے اس میں امام نبی فرماتے ہیں غیر مسلم حجاز یعنی مدینہ کے علاقے میں سفر کر سکتے ہیں انہیں روکا نہیں جائے گا البتہ مکے کے اندر غیر مسلم کو کسی بھی صورت میں داخل ہونے کی اجازت دینا جائز نہیں ہے یہ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المنہاس کے اندر امام مقوی فرماتے ہیں کہ مکے کے اندر داخلہ منع ہے اور قرآن کی سائز نے انتظار کیا فَلَا يَقَرَبُ <محضا> مشرق کو نجی سن فلاح کربول مسجد الحرام مشرق مسجد ہے آج اس سال کے بعد کوئی مسجد حرام کے قریب نہ آئے حدود حرم میں داخل ہونا منع ہے اس کا یہی صحیح کال اس کے بارے میں مدینہ کے بارے میں فرماتے کہ مدینہ میں حاکمی وقت کی اجازت سے داخل ہو سکتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ وہاں تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے ایک ان کا کال امام بخوئی کہ وہاں ہیں غیر مسلم مدینے میں داخل ہونے کی اجازت ہے وہ لوگ عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعد کے خلفاء کے زمانے میں وہاں جایا کرتے تھے مسلمانوں کی ضرورت اور مصلحت کی خاطر جا سکتے ہیں اور یہ حاکم کی رائے پر منحصر ہے امام القدامہ نے القافی کے دس بات بیان کیاقیمہ اللہ فرماتے ہیں غیر مسلموں کو مدینے میں داخل ہونے سے منع نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران سے آنے والے جو نصارہ تھے ان کا وفد آپ نے اپنی مسجد کے اندر تھا مسجد حرام میں داخل ہونے کی ممانیت ہے ایک جگہ اور فرماتے ہیں جب یہ آج نازل ہوئی کون سی آئے یادین عام انما ان نجسن فلا کو نہ الحرام بعد کرب المسد امام بادہ اماد فرماتے ہیں جب یاد نازل ہوئی تو جو خیبر کے یہودی تھے وہ مدینہ آتے جاتے تھے تجارت کے لیے سامان خریدنے کے لیے آتے جاتے تھے مدینہ کے اندر رہتے تھے پھر چلے جاتے تھے اور اس کے بعد پھر انہوں نے فرمایا آپ صلی اللّہ علیہ و نے باقاعدہ ان سے معاملات کیے یہی نجب کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرا کے پاس گروی تھی اہل ذمہ میں انہوں نے بات بیان کی امام بن باز رحمت اللہ علیہ امام بن وسلم امام البانی اور اس وقت کے عظیم علامہ شیخ صالفان حفظہ اللہ ان تمام علماء کے فتح موجود ہیں کہ مدینہ کے اندر غیر مسلم داخل ہو سکتا کوئی حلق کی بات نہیں ہے اور ہمارے ملک کے علماء کے بھی فتوے شامل آئے اس کے اندر ہمارے ملک کے جو علماء ہیں کسی بھی مرتبہ فکر کے ہوں سب کے فتح موجود ہیں کہ غیر مسلم مدینے کے اندر آ سکتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مدینہ کی بات مسجد نبوی کے اندر بھی داخل ہو سکتا ہے اس کی بھی وہ ساری دلیلیں موجود ہیں ایک دلیل میں آپ کے سامنے بیان کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا جو غیر مسلم تھا مسلمان نہیں تھا بعض مسلمان ہوئے آپ نے ان کو مسجد کے اندر باندھ کر کے رکھا نمبر ایک نمبر دو بن متعم یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ بھی جب مدینہ کے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور مغرب کی نماز جب پڑھا رہے تھے وہ اسی حالت میں مسجد کے اندر داخل ہوئے غیر مسلم تھے یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تو داخل ہوئے کہاں پر مسجد نبوی کے اندر نماز کے وقت میں نمبر تین نجران سے آنے والے جو نسارہ کا جو تھا جو غیر مسلم تھے اہل کتاب میں سے تھے نصارہ تھے کرسچین تھے آپ نے ان کو باقاعدہ مسجد کے اندر ٹھہرایا نمبر پانچ اسی طریقے سے نمبر چار جو بنو ثقیف کا وقت تھا ان وقت کو بھی آپ نے مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا تھا وہاں ان کو کھانا پانی دیا جاتا تھا ٹھہرایا وہاں ان کی باتیں آپ نے سنی ان کو اسلام کی آپ نے دعوت دیا اور ایسے جو سارے وفود آتے تھے فتح مکہ کے بعد یا سلیکیہ کے بعد ان سارے وفود کو سارے وقت کو نبوئی کے اندر تھے. ان میں سے کچھ مسلمان لیکن جب داخل ہوتے تھے غیر مسلم کی حالت میں تو ایسی صورت میں وہاں غیر مسلم کو آپ نے باقاعدہ ٹھہرایا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جن کو چوتھا پانچواں خلیف راشد کہا جاتا ہے بڑے ادر انصاف والے حافظ ابن نظر ابن رضب الحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالحمۃ اللہ علیہ نے جب ولید عبد الملک کے دور میں مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کی تو اس تعمیر اور توسیع کے اندر نسرانیوں کو بھی مزدور رکھا اس مسجد کی تعمیر اور توسیع میں نسرانیوں کو بھی مزدور رکھا وہ مسجد کو بنانے میں انہوں نے بھی کام کیا نسرانی غیر مسلم ہوتا ہے قرآن کی روشنی سے غیر مسلم ہے کافی ہے اگرچہ ان کو کچھ مراد حاصل ہیں جین اسلام کے اندر اہل کتاب کو جیسے ان کے ذبیع ہمارے لیے حلال ہیں ہاں اگر وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کریں گے تو حلال نہیں ہوگا غیر اللہ کے نام پر یہ بات مسلمان کے لیے بھی ہے اگر کوئی مسلمان پیر کے نام پر عبد القادری لالی کے نام پر یا کسی اور کے نام پر غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے جائز نہیں ہوگا کھانا تو اہل کتاب بھی اگر عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر جانور تو جائز ہے قرآن اللہ نے جائز قرار دیا ایسے ان کی عورتیں بھی ہمارے لیے جائز اگرچہ جا آج کے حالات کے مطابق میں شادی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین نے محسنات پاک دامن عورتوں کی بات کہی ہے اور ان میں بہت کم ایسی لڑکیاں ہوں گی جو پاک دامن ہوں گی اللہ کی جس کی حفاظت ہو جائے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس لیے امام المائی رحمتہ اللہ نے فرمائی کی قید ہے محسنات کی پاک دامن ہونا چاہیے پاک دامن کہاں ڈھونڈیں گے جا کر کے ان کے یہاں زناکاری ہی آج عام ہے ان کے یہاں برائی عام ہے لیکن شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہے اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا البتہ حالات کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کے حالات میں ان سے شادی کرنے سے انسان کو گریز کرنا چاہیے بچنا چاہیے اس لیے کہ عورت ہی کی زیادہ چلتی ہے اور اس کی نسبت بھی بچوں کی عورت ہی کی طرف ہو جائے گی آدمی کچھ نہیں کر پائے گا دنیا کا نظام ہے اس وقت اگر وہ جا کر کے کورٹ میں محکمہ میں شکایت کر دے تو اسی صورت میں اسی کی طرف بچے کی نسبت کی جائے گی اس صورت میں ہمارے جائز ہے کہ بچے کی نسبت ہماری طرف اور مرد کی طلب اور مرد کے دین کو اس باپ کے دین کو اختیار کرے اسلام کے دین کو اگر وہ نہیں کا دین اپنا لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان کی ضروریت میں اضافہ کر رہے ہیں ہم ان کی دوزیت, ضروریت کے اندر دعویٰ بڑھاوا دے رہے ہیں اس لیے آج کے حالات میں اسے انسان کو بچنا چاہیے تو یہ مسئلہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ مدینہ کے اندر غیر مسلم داخل ہو سکتا ہے اس رعلما کا اتفاق ہے حتیٰ کہ مسجد نبوی کے اندر بھی غیر مسلم مصلحت کے وقت جا سکتا ہے داخل ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی شریک کباعت نہیں ہے نہ اس سے منع کیا کہ مسجد حرام کی خصوصیت ہے کہ مسجد حرام کے اندر کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب المن ہمیں اب بات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق نہ سنائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمر کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ جذباتیت سے اور تعصب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاک و صاف رکھے توحید پر قائم رکھے شرک سے محفوظ رکھے نبی کی سنت پر قائم رکھے عام ابرعالعالمین بارک اللہ علیہ ولقم فرقیمنافان الیاکم بلایات الک الحکیم جباد کریم ملکمر الرف الرحیم